اور اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی زیادتی یا بے رغبت کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ ناؤ کے آپس میں سلا کر لیں اور صلاح خوب ہے اور دل لالچ کے پیندی میں ہے اور اگر تم کا اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے